<تصفيق> الحمد لله الذي اترك الإنسان في أهفن التقويم وأشد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن طبيعهم بهسام تلاله بالدين أما هذا حوض بالله السمع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خرقكم من نفس واحدة وخرق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ورساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا الله تعالى عنهم تمام إنسانكم پیدا کیا اور ہم سب کو تقوی اللہ کا حکم دیا کہ ہر حالت میں ہمارے اندر تقوی ہو اور اللہ تعالیٰ سے ہم ڈریں اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی اچھی امید لگائی ہوئی عبادت کریں اطاط و فرما برداری کریں اور اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف سے ہم برائیوں اور چھوڑے منکرات کو فرب کریں دوستو آج کا خطبہ جو ہے وہ حقوق حقوق انسانیت پر ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے اور ہمارے سامنے ہیں جن میں سے ہم چند باتیں ہیں کے طور پر آپ کے حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑا مقرر اور ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک اندر فرمایا وَلَقَدَ قرمنا ور د اتنا ہوں میبہ بلنا ہوں منا کثیر من من ہم نے آدم کی اولاد یا انسان ہم نے بڑا مکرم بنایا ہے بڑا احترام اور مہذب بنایا ہے قابل تقریم کا مجھے احترام بنایا ہے اور جب ہم نے اس کا انسان کو مکرم اور معذرت بنایا ہے تو ہر انسان کا ضروری ہے کہ اپنے انسان بھائیوں پر بھائیوں کا احترام کرے تقریم کرے عزت کریں اور ان سے ارفت ان محبت کا اظہار کرے اور ہر اعتبار سے اپنی آپ کو ان سے نفرت اور ان کے توہین سے اپنے آپ کو بچائے اللہ رب العالمین فرمایا ہم نے انسان کے لیے سواری کا انتظام کیا کبھی فدا میں اڑاتے ہیں کبھی زمین پر چلاتے ہیں اور کبھی دریا کے اندر ہم انسان کو چلاتے ہیں یہ سب نے انسان کی عزت افزائی کے لیے کیا ہے نمبر دو میرے بھائی جب اللہ تعالی نے انسان کو بڑا مقرر اور معذضہ بنایا اور کائنات کے بہترین مخلوق عطا کیا اور ہمارے اوپر اس کا احترام اور عزت اور احترام واجب قرار دیا تو اگل سیدھے ہے دوسرے نمبر پر دو. اللہ رب العالمین نے انسان کی تکلیف استعمال کرتے کائنات کی سب سے خوبصورت مخلوق بنایا ہے تبا تبارا سن خان الخالقین وہ شو رحسانہ اے دو بہت رات میں کہ غور کیا کہ انسان کو کتنے اچھے سب و صورت ہم نے پیدا کیا ہر چیز بڑے مناسب انداز سے ہے جانوروں کتنا نہ زمین پر دیکھ کے چلتا ہے نہ پرندوں کتنا فائدہ اڑتا ہے زمین پر انسان چلتے ہیں آنکھیں اوپر ہیں والا کچھ عورت والے انسان اپنی آنکھنے تک بھی اللہ رما اتنا بہترین ڈھانچے پر ہم نے کائنات میں کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا ہے اسی لیے ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ کا شکارا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں غیر دوسرے مخلوقات کی طرح نہیں بنایا ہمیں بلکہ ہمیں تقریب سب سے بہترین شکل و صورت ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس پر بنایا ہے ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے نمبر تین میرے خیال جو بہت ہی ضروری چیز ہے ہم سمجھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سب سے مکرم بنایا مؤثر سب سے خوبصورت اور اچھی شکل صورت سے بنایا اور بڑا کمال ہے وہ اللہ ماحول اللہ اللہ اللہ کا نے انسان اللہ بیان اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے ایسے جانور گوگا بہنا نہیں چھوڑ دیا بلکہ اللہ ماحول بیان اس کو اچھے انداز سے گفتگو کرنے کا طریقہ ہم نے سکھلایا بکور العالمین نے ہمیں زبان دیا اور بولنے کا انداز ادا کیا اور فرق الانسان اللہ ہوئی بیان اللہ بناتے ہم نے اس کو سکھانے والا بات کرنے والا بنایا اپنے معافی ضمیر کی اپنے دل کی بات اچھے سے اچھے انداز میں گہروں کو پہنچا سکتا ہے اس کے لیے اللہ نے زمان دیا ہمیں اس زمان کی قدر کرنی چاہیے اچھی چیزوں میں استعمال کرو فضولیات اگر اللہ خضولیات اور غلط چیزوں ہم نے استعمال کیا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینا ہے رب العالمین کا فرمان وسارا وا کلو الا مسولہ یہ تیرے منہ ہے منہ کی زبان ہے یہ تیری آنکھ ہے یہ تیرے کان ہیں یہ تیرا دل ہے یہ ہمیں تینوں کے وہ دماغ رکھا ہے ان کا صحیح استعمال کر کیوں اللہ فرمانے کلو الاحما ان میں ہر ایک کے مطابق کیا کے دن اللہ تعالیٰ تجربہ سوال کیا کرے گا یہ پورا ہماری سرائی عفزائی کیا کہ ہمیں اس طرح سے بول ہا ہا اس طرح سے بولنے والا بنایا اور گفتگو کریں نمبر چار اللہ کے بڑے اور بڑے انسانی جو نے ہماری عزت افزائی کے لیے جو چیز ہمیں مقرر کیا وہ ہے انسان جو چیزیں نہیں کی تھا اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں اس لائش سے لے کر اپنے پاک کے موبائل تک دیکھو ان تمام چیزوں کو ایجاد کرنے والے کسی مخلوق کوئی جانور کوئی مختلف مخلوق رہیں گے یہ سلامت اللہ رب المین نے صرف انسانوں کو دیا اتنی چیزیں آج انسان نے ایجاد کر لیا یہ موبائل ہے دنیا کا جو چیز دنیا کی جو چیز دیکھنا چاہے اور جہاں کسی سے بات کرنا چاہے لمحے بھر میں تو چند بٹن دبانے کی دیری ہے اور بات ہو جاتی ہے وہ اللہ عالم المکم معلوم تَعْلَمُونَ میرے بندو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو المکم معلوم ٹپور تالم اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیزیں سکھ جاتا ہے جس کا تمہیں عید نہیں ہوتا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے نمبر ون اللہ ربرآنگ ہمارے لکھے افراد ہماری عزت ہماری تقریر تمہاری سلامت سلامت کے لیے پوری نامہ کو مسثر کیا ہمیں کائنات کی کوئی چیز کو سن نہیں کر سکی ہم سب سے آزاد ہیں اور ہم نے لڑائی سے لے کر کے ہر اور دھرنے کو انسان نے مسافر کر لیا اپنے کابل میں کر لیا ہے اللہ رب العالمین نے سب سال عمر اسلام آباد سے لیا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زمین آسمان ان کے درمیان کی ساری چیزیں ان کے اندر کیا چیزیں ہیں اللہ نے وہ بھی تمہارے کر دیا اور نئی نئی چیزیں کرد ہے نمبر ون نمبر چھ میرے بھائی اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو بڑا کام کیا اور احسان کیا وہ یہ اللہ رب العالمین اپنے گرمی کے آنے پیدا جنت اللہ کی پسندیدہ کی نہیں اللہ ان تمام چیزوں کو سکھرانے کے لیے اللہ نے ہمارے پاس لا ہم کو بھیجا ہم بھی آ رہے ہیں رشتہ سہم ہے ہمیں روکی باتیں بتائی ان کی مرضی مرضی کی اعمال پر ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں اور کیا کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اللہ رب العالمی اس لیے ہمارے پاس نبیوں کا ایک بھیجا نمبر چھ اللہ نمبر سات اللہ رب العالمی کرم کیا ہے وہ یہ دوستو یہ ہمارے لیے جو دیر مقرر کیا جو راستہ ڈائن کیا جنت تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہمارے لیے بنائے وہ سختی کے نہیں بڑی آسانی کے فرار پاک اللہ تعالیٰ کناتے ہیں یو ریل دو تمہیں کم دشن میرے بندوں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہمیشہ آسانی کا معاملہ کرتا ہے معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی شکتی بڑے شانی سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنا شکر گزار بن اپل کو واسطہ ملکی الحمد للہ وسلم بعد. دوستوں نمبر سات رب کے بڑے اور رب العالمیر کی بڑی مہربانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس اسلام کے ذریعے اور نبی کے ذریعے پیدمبروں کے ذریعے عورتوں کا مقام اور ان کا ہم کا مطبہ بڑا اونچا کیا یہاں تک کہ اللہ رب العالمین سرمایا عورتوں کی اپنی ملکی عورتیں جو کماتی ہیں وہ عورتوں کا مرد جو کماتے ہیں مردوں کا ان کے نام جائیداد ان کی بڑا پر ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز یہ ہے فرمایا مرد جو نیکی کرتے ہیں مردوں کو جیسے سواب ملتا ہے عورتیں جو نیک کمال کرتی ہیں نیکیاں کرتی ہیں عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے کسی کے برانڈ وہ ترین چاہے بند ہو یا آنر موبن ہے تو اللہ دولت ہی دیتا سب کے ادر سو آپ اور سب کی نئی دیتا ہے نا بڑے نو اللہ برآن بہت بڑا بڑا کرم ہمیں دنیا کے اندر اپنا انصاف اگر دنیا کے اللہ انہوں نے ہمیں ضروری سے منع کیا ہے انسانیت نام ہے ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائے کسی کو خسانہ نہ پہنچائے اس کا جو پورا پورا حق ہے ہم اسے ادا کریں فرمایا بلا سب خوش اشیا ہو اے خبردار نا کو میں لین دین میں مزدوری لینے دینے میں کبھی کسی کو ہٹاؤ نہیں پورا پورا پورا پورا اس کا حق ادا کرو پوری تنخواہ دو مزدور کی لیے ضروری ہے کہ شیخ کا پورا کام کرے تاریخ کے لیے ضروری ہے نا تو برابر رکھے کوئی گھٹانا بڑھانا کسی پر سلم اللہ تعالیٰ نے نمبر دو ادب انصاف کا حکم دیا ہے رب العلم فیصلہ کرو دو آدمیوں کا یا تم جماعت کا دو کلو کا اگر فیصلہ کرتے ہو تو عدل انصاف کا خیال رکھنا رشتے کا نشے کا کام کا برمدی کا اور پرانیوں کی کوئی کمی نہ کرنا اللہ رب العالمین کے یہاں عدل ہمارے لیے ضروری کر دیا گیا ہے آخری نمبر دس اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے جس میں ہر پوری صاحنہ میں سب سے بہترین مصروف اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا سائزہ نہیں کروایا بلکہ فرشتوں کا سائزہ آدم کا کروایا آدم سے کروایا آدم کا سجا فرشتوں سے کروایا یہ اعلان تھا کہ کائنات میں کوئی فرشتہ کوئی چیز کوئی مخلوق چاہے آسمان میں ہو یا زمین میں ہو سیدا میں ہو انسان سے ذرا کوئی مخلوق نہیں ہو بہترین نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی قدر کرنے کی تو فیصد میں فرمائے اشرف المخلوق ہے ہاں. لیکن جب تک ایمان صالح ایمان احمد نہ سب سے بہترین مخلوق ہو جاتی ہے اللہ نے جس روکے میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس اللہ اور ان کے ارمان کی مدد فرما. جس ملک میں رہتے ہیں سلطان حقیق ہر ہر کی مدد شما. ہر اچھے کام سے وہ کام ری جس میں تیری بھلا امت کی خیر اور قوم و وطن کی ہے. اور رسن کی بلائی ہے ہر ایسے قوم سے اللہ عمل سے ان کے ہاتھوں کو روزے جس میں آپ کا کدم ہے آپ کی ناراضگی ہے امت و ملت کا نقصان ہے کا سسارا ہے اس ملک کو امن وحمان کا بخبارہ بنا دے الحمدللہ للہ اس ملک نے یہاں اپنے کے باشندوں کے ساتھ ہر ایسے قانون کا اور ہر ایسے معاملے کا خیال رکھا ہے جس میں انسانیت کا اکرا ہو انسانیت نوازی ہو اللہ تعالیٰ اس حکومت کو خیر دے ارحر امیر جس ملک میں ہے اس کو امران کا بخبارہ بنا دے دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں سب کو امن و سلام جی کا بخبارہ بنا دے اور جہاں مسلمان اکلیت میں اللہ مسلمان میں بچنے و سلمانوكي عزت اسا قسمت کے پاس عطا فرما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله <تصفيق> اقموا <الله>, <الله>, <المسلمين والمسلمان> <إباد> الله>, <رحمكم> الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر <والبتل> يعظكم لعلكم <العل> تذكرون واذكروا الله يذكركم ودو <وذوه> هو يستجيب لكم وردوا <وذكر> الله تعالى <يتمالك> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے